بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری تو جسنی راپائی تو اپنی بھلے کو اور جو بہکا وہ اپنی ہی برے کو بہکا اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہ ہو